الرحمن الحمد لله الحمد لله في مكفاء الصلاة والصلاة, والصلاة على سيد المسلم الخاتم الأنبياء أما بعد فعب بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ابن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن سليمان بن برسكيه. قال حدثنا عباد بن العظام عن سفيان بن حسين قال أخبارني أبو عبيدة وهو حميد بن الطويل احناب وب رحم کے جمہور کے کہ جس میں یہ تذکرہ ہے اور اس میں بات چونکہ چل رہا ہے زہر اور عصر میں خراب کے حوالے سے کہ بعض اضرات تو ظہر الصر بالکل خراط کے ہی منکر ہیں کسرے سے خیرات ہے ہی نہیں نہ جہرن نہ سر رن آپ کے سامنے ان کی دو دلی ان کے جوابات تفصیل کے تحفظ ہو چکے تھے اس کے بعد احناف کی بلکہ احناف نہ کہیں جمہور کے مسئلے کے مطابق چونکہ ظہر عصر میں بھی خیرات ہے البتہ سر ہے جہرن نہیں ہے اس پر دس ضلع قائم کیے تھے جن میں سے چھ دریلے آپ کے سامنے گزر چکی ہیں نمبر سات یہاں پر نماز میں کرتے تھے پڑا پڑا کرتے تھے آلہ. سب بے کل اعلیٰ سب بکل اعلیٰ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ صورت العلیٰ پڑھا کرتے تھے تو زور میں کیا ہے کراط ہے ما الارض عن یہاں سے امام بحابی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل ذکر کر کے اس پر رد فرمایا ہے اس سے استدلال کیا کہ حضرت حضر حضر آپ, آپ کیسے پتہ چل جاتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم پہچان لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کی حرکت سے تو امام کہانی فرماتے ہیں کہ بعض حرض رات نے اس کو بھی اطلاع میں پیش کیا کہ زور الر چراعت ہے اقرا پر استقلال کیا کرنا ٹھیک نہیں ہے ظہر اور اثر میں کرات پر استدل اس کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک مبارک حرکت کرتی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ظہر اور اثر میں اکراد ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ ترین پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داڑی مبارک کا ہلنا یا حرکت کرنا یہ تو تسبیحات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دیگر دعاؤں کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے ضروری تو نہیں ہے اس رات ہی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو استدلال میں پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے تو پہلے دلیل ذکر کی پھر اس کے بعد اس پر رد فرمایا کہ اس سے استقال کرنا ٹھیک نہیں ہے ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ دلیل کا راگوجات ہے بات سمجھ میں آئی ہے نا قوم نے اصطل کیا اس معاملے میں ماہ آدھا کرنے باوجود اس کے لیے ہم نے پہلے بھی دلائل کی ذکر کیے ہیں اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس سے اطلاع کیا کس سے بیمار ہوئی اللہ تعالیٰ كما حدثنا علي بن شيوه قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب کہتے ہیں کہ الله تعالی عنہ کہ الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر كه حضور عصر میں کلام فرمایا کرتے تھے تو قال انہوں نے اب معمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو شعین کن تم کارقن لکھا کس چیز سے کیسے تم پہچان لیتے تھے اس کو یعنی آپ وسلم کی خیرات کو کالا تو حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی, کی داری مبارک کی حرکت سے وکمہ کا دھردہ سلمان کالا حدثنا محمد الرسانی نزدیک اس, اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر نہیں ہے اس لیے کا قد یہ یہ بھی تو جائز ہے یہ بھی استعمال ہے کہ تصریحا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کی ہو کسی تصریح کی وجہ سے جو آپ نے تشریح پڑھی ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی آپ نے پڑھا من قدر لگی لگی کبڑا ہم کہتے ہیں اللہ لیکن زور قدروی نان ہو جن روایات کو ہم نے ذکر کیا ہے آثار آثار اللہ پستل قبل تو اس سے پہلے جتنے دلائل جتنے روایات جتنے آسار گزر چکے کہتے ہیں ان آسار نے اس معاملے کو کیا کر دیا ہے ثابت کر دیا ہے کہ زور اور اثر میں صرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی حرکت کی کو سے اس طرح کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے ایک رد یہاں پر مادہ کرنا یہاں سے دلیل نمبر آٹھ ذکر کرتے ہیں جمہور کی جو کہ نزر صحاوی ہے کیسے فلم خبر بما دا کرنا تحقیق ذکر سے جب یہ سب ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زور و رسل میں کراط ثابت ہے مما يخالف لہذا ان درائل کی بنیاد پر جو منقول ہے زور اور اثر میں کرا کی نفی کا تو اس کی خود بہت نفی ہو گئی اب رجحانہ کہ ایک طرف حضرت الباس کی روایت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی دلیل ہے جو ان دو قولوں میں سے ایک کے زیادہ صحیح ہونے پر کرے؟ نہیں؟ نظر ذکر کرنا چاہتے عقلی طور پر کہ دونوں طرف تو دلائل آگے ایک طرح نواز کی روایت ہے جو قرآ کی نفی کرتی ہے دوسری طرف یہ تمام آسا ہے جو خراط کو ثابت کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بھی دلیل ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کو صحیح قرار دے دے اور دوسری کی جس سے نفی لازم آتی ہو تو کہتے ہیں چلیے ہم نماز کے احکامات کو چار صورتوں پر تقسیم کرتے ہیں نماز کے احکامات کو چار صورتوں پر تقسیم کرتے ہیں کہ نماز میں جو جو احکام ہیں نمبر ایک سب سے پہلے امام طاوی رحمتہ اللہ علیہ کی جو دلی ہے اس کو یوں سمجھیے امام تہابی نے نماز کے احکام کو چار چاروں پر تقسیم کیا ہے سب سے پہلے یہ کہ کچھ چیزیں نماز کے اندر ایسی ہیں کہ جو کیا ہے نماز کے اندر فرض ہے جیسے رکوع ہے قیام ہے سجدے ہیں وغیرہ وغیرہ اور نماز کے اندر پائے جاتے ہیں نماز ان سے خالی نہیں ہے نماز اس کے علاوہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی نماز کا جو ذہن تو اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو فرائض میں سے ہیں تو وہ تمام اس تمام نمازوں میں مشترک ہیں ٹھیک ہے رکوع ہے سجود ہیں قیام ہیں تو یہ کیا ہے تمام نمازوں میں کیا ہے مشترک ہے چاہے کوئی بھی نماز ہو تو کوئی بھی نماز ان چیزوں کے بغیر یعنی فرائض کے بغیر سرے سے ہوتی نہیں ہے تو جو چیز فرض ہے یعنی تو ثابت یہ ہوا کہ جو چیز فرض ہے تو وہ تمام نمازوں میں فرض ہے جو فرض نہیں ہے تو تمام میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو فرض ایک نماز کے لیے ہے وہی فرض بقیہ تمام نمازوں کے لیے بھی ہے ایسے ہی دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ کیوں کہ باجوہ ہے اگر جو اس میں فرض ہونے میں یا عدم فرض میں کیا ہے اختلاف ہے جیسے کہ آخری قاعدہ ہے آخری قاعدہ جمہور کے مطابق شفاف بھی ہیں حنابلہ بھی ہیں احناف بھی ہیں سب کے نزدیک جو آخری قاعدہ ہے وہ کیا ہے بلکہ اس سے پہلے آپ اس کو دیکھیں قاعدہ اولا نمبر دو قاڈہ اولا جو سب کے نزدیک کیا ہے واجب ہے قاعد اولا, اولا جو کیا ہے واجب ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی احناب خیر چونکہ احناب کے ہاں پہ واجب کا درجہ ہے واقعے کے نزدیک چونکہ سنت ہے تو خیر انہوں نے بھی یہاں پر کتاب کے سنت ذکر کیا تو دوسرے نمبر پر یہ کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کاد اولا یعنی ہر دو رقطوں کے بعد قادا کرنا وہ فرض نہیں ہے بس یوں کہ یہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر اور تمام نمازوں میں یہی ہے کہ قاد اولی یعنی دو رقطوں کے بعد جو قادہ کیا جاتا ہے وہ فرض نہیں ہے سب کی پھر اللہ ہے تو سنت ہے یہ ہے نمبر تین کہ قد اخیر آخری کالا جو کہ جمہور کے نزدیک کیا ہے فرض ہے جمہور کے نزدیک جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب ہے ان کے نزدیک وہ یعنی سنت ہے غیر فرض فرض نہیں ہے امام مالک صرف اختلاف کرتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں ہمارے نزدیک بھی ہے نا قائدہ آخر یعنی آخری قائدہ کیا ہے فرائض میں سے جس کو آپ وہ چھوٹے بچوں کی طرح پڑھتے ہیں کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا ٹھیک ہے آخری قائد میں. میں سے ہے جبکہ مالکیہ کا اختلاف ہے مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرض نہیں ہے لیکن پھر دونوں کے دونوں جمہور بھی اور مالکیہ بھی اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ جو حکم ایک نماز کے لیے وہی تمام نمازوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے کیا؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ قاعدہ خیر اگر فرض ہے تو وہ صرف ایک نماز میں فرض نہیں ہے بلکہ تمام نمازوں میں کیا ہے فرض ہے اسی طریقے سے اگر مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر فرض نہیں ہے تو وہ سب نمازوں کے یہی کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے تو تین چیزیں ہو گئی کہ جو تمام کی تمام نمازوں میں یکساں ہے جو چیز فرض ہے تو تمام نمازوں میں فرض ہے اور جو چیز اگر واجب ہے تو تمام نمازوں میں واجب ہے اور اگر جو چیز یعنی فرض ہے یا واجب ہے وہ بھی کیا ہے تمام نمازوں میں فرض یا واجب ہے اب نمبر چار ہے جہر رات کو زخم پڑھنا اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ فرض نہیں ہے سب کا اتفاق ہے رات کی جو نمازیں ہیں یعنی مغرب ہے عشاء ہے فجر کی نماز ہے یہ جو نمازیں ہیں ان میں جو جہر قراد کرنا ہے یہ فرض نہیں ہے اس بات پر سب کہتے پاک ہے احناب اس کو واضح کہتے ہیں باقی یہ تمام وجہ اس کو یہ نہیں سنت کہتے ہیں تو وہ اس بات پر سب کہتے پاک ہے کہ رات کی جو نمازیں ہیں ان میں جو جہرم قراد کرنا ہے وہ کیا ہے فرض نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں اور نماز اس پر مشتمل بھی نہیں ہے اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے یعنی جہران اگر نہ بھی کی جائے اس کے بغیر بھی برا نماز ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی جہر قراع نہ کرے تو اس کی سرے سے فرض نماز ہی نہ ہو جیسا کہ اگر کوئی رکو نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہران قراعت کرنا کیا ہے فرض نہیں ہے فرض نہیں جس طرح کے دوسرے فرائض اگر نہ پائے جائیں تو نماز نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر جہران قرعت نہ کی جائے سے نماز ہی نہ ہو ٹھیک ہو گئی کہ جب یہ چیز کیا ہے سنت ہے فرض نہیں ہے یعنی جہارم کراط کرنا اور جہر جو کرا کرنا ہے یہ بعض نمازوں کے لیے ثابت ہے اور بال کے لیے ثابت نہیں ہے ہر ایک کا حکم نہیں ہے کیونکہ پہلے جو فرائض تھے یا جو لزوم آ رہا تھا وہ تمام نماز میں مشترک تھا کہ نہیں تھا رکو اگر ایک نماز میں فرض ہے تو تمام نمازوں میں فرض ہے اور کسی طریقے سے اگر قاعدہ فرض ہے تو تمام نمازوں میں فرض ہے لہذا جہاز کیونکہ سلسلے سے فرض ہے ہی نہیں ہے اور ہر نماز کا جز بھی نہیں ہے تو یہ بعض نمازوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے تو بعض کے لیے اس کا ثبوت ہے بعض کے لیے اس کی کیا ہے نفی ہے تو البتہ یہ تو ہے جہر کی بات لیکن اصلی فراغ بنیادی طور پر اصلی چراغ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ کیا ہے فرض ہے اصلی کراس یعنی بنیادی طور پر کرا جہر نہیں بلکہ سرے سے چراغ جو ہے وہ سب کے نزدیک کیا ہے فرض ہے نہیں سب تمام آئمہ مانتے ہیں کہ چراغ بنیادی طور پر یہ فرض ہے جہارن کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف اور صرف بنیادی طور پر قیرا کو سب مانتے ہیں کہ وہ کیا ہے فرض ہے اور قرأت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اب آ جائیں اصل دلیل جو ہے یہ تو بنیادی طور پر صرف نماز کے احکامات کو تقسیم کیا اب امام صحاوی دلیل کیسے دیتے ہیں بہت چہری دلیل ہے امام صحاوی کہتے ہیں کہ تم نے رگو کو فرض کہا تو تمام نمازوں میں فرض رہا ابھی نہ جاتے تو اچھا تھا خیر. تو تمام نمازوں میں فرض رہا اسی طریقے سے آپ نے کو فرض کہا تو وہ تمام نمازوں میں کیا رہا فرض رہا تو لہٰذا جب کی کو بھی آپ فرض کہتے ہو مطلق رات کو کیا کہتے ہو فرض کہتے ہو تو اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ مطلق رات بھی تمام نمازوں میں فرض ہونی چاہیے نہ یہ کہ ظہر و اثر میں نہ ہو کہ نہیں جس طرح دیگر فرائض میں زور اور ارسر بھی مشترک ہیں دیگر فرائض کو زور اور زور اور اثر بھی دیگر فرائض کو شامل ہیں رقوق کے بغیر زور کی نماز نہیں ہوتی آخری گانے کے بغیر بھی زور کی نماز نہیں ہوتی تو ایسے ہی جس طرح بقیہ نمازوں میں خراب فرض ہے اسی طریقے سے زور اور اثر کا تقاضا بھی کیا ہے کہ اس میں بھی کیا ہونی چاہیے فرض ہونی چاہیے یہ ہے عقلی امام برہبی رحمت اللہ عی دیکھیے ذرا کتابر اعتبار کیا فرام اب تقسیم کر رہے ہیں آپ کی کتاب میں امید ہے کوشش کے شاید ایک دو نمبر لگایا ہو ورنہ یہاں پر ایک نمبر لگا سکتے ہیں فرآ نام پر نمبر ایک فرع فی قیام فرض ہم نے دیکھا قیام کو کہ وہ نماز میں فرض ہے وقدہ لے کر رقوہ سے, سے ہے؟ ہے دار و مدار اسی پر ہے لاپتہ نماز جائز ہی نہیں ہوتی سے کہ سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے وقان کا یہ تمام کے تمام نماز کیا ہے برابر ہے ہر نماز میں ٹھیک ہے یہ نمبر ایک تھا فرش نمبر دو وار پر آپ نمبر دو لگا دیں وار ایل سنتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ قاعدہ اولا کیا ہے سنت یعنی احناب کے نزدیک واجد اجن لیکن چونکہ اس کا ثبوت سنت سے ہوتا ہے یہ صرف اور جو درجات ہیں فرض کے واجب کے سنت کے وجوہ کا جو درجہ یہ صرف احناف کے یہاں ہے باقی واجب نہیں ہے فرض ہے سنت ہے تو سننا سنجنت واجب کیوں کہا کہ سنت یہ سنت سے ثابت ہے جس کو سنت کیا خیر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے سنت فرض ہے فرض نہیں ہے تو لا اختلاف اپنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے فحو فحو اور یہ بھی زیادہ والی ہیں سب یہ مانتے ہیں ہی سنت نمبر تین القل یہاں سے آپ نمبر تین لگا دیں کہ وہ ہے کہ جو قائدہ اگرچہ اس میں اختلاف ہے اختلاف بین الناس لوگوں کا اس میں اختلاف ہے ہم آپ کہتے ہیں کہ فرض قائدہ جیسے کہ جمہور کا جمہور مراد ہے سنتن اور ان میں سے بات کہتے ہیں کہ ان نب کی یہ سنت ہے تو ایک دوسرے میں عقول سے مراد آپ کے لے سکتے ہیں امام مالک وقل و فریق السلام لیکن اس میں دونوں کے دونوں مشترک ہیں جنہوں نے فرض کہا تو وہ تمام نمازوں میں واجب کہا تو تمام نمازوں میں آگے نماز ہے ہے. چلیں وکان الجہ بالکرات وکان پراغ نمبر چار لگا سکتے ہیں وکال اجا بالکرات رکھیے گا رات کی نمازوں میں کہتے ہیں کہ اکراعت کرنا جا رہا یہ فرض نہیں ہے فرض مسمت لیکن کیا ہے واجب ہے بولے تو سلاد بھی اور سلاطف نماز پر مشتمل بھی نہیں ہے نماز کے بغیر بھی ہو جاتی ہے فرض ساخت ہو جاتا ہے آپ کے یہاں وقع اضلاع ندی فرض نماز ہو جاتی ہے کم اکانت مذمنت بر رکو ہے اس طرح نماز اس پر مشتمل نہیں, نہیں ہے جس طرح کہ بعض نمازوں سے یہ منتفی ہے یعنی زہر اور اثر وغیرہ میں کیا ہے ظاہر نہیں ہوتا وہی فی ہے اور بعد میں ثابت ہے جیسا کہ مغربی شاہ الفجر وصلاۃ مذمنت اور فجر. وہ کیا ہے نماز اس پر کیا ہے مشتمل ہے لاک جو اللہ نہیں مگر یہ کہ جب تک فرض اگر, اگر, اگر یہ بعض نمازوں میں فرض ہوتی یعنی کون سی ظہر تو پھر تمام نمازوں میں کیا ہوتی فرض ہوتی لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے اور حتل فن کے رات کیا ہے تمام نمازوں میں فرض ہے تو لہٰذا اس کا تقاضہ کیا ہونا چاہیے کہ تمام نمازوں میں بھی اس کو ہر نماز میں فرض ہونا چاہیے خیر ہلا کانفی بہت سلوات فرض جب یہ بعض نمازوں میں ہے تو کانفی شاہ رحا بعض نمازوں میں ہوتی تو تمام نمازوں میں ایسی ہوتی لیکن فلما شاہ واطف المخالف کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو مخالف ہیں اس مخالف کے اقول کے مطابق بھی مغرب میں عشاء میں صبح میں قراق کیا ہے واجب قراعت کیا ہے واجب بھی یعنی فرض ہے لازمی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو تو فرض واضح ضروری ہے ان کے لیے تو اللہ کیا نماز جائز بھی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ قرآ نہیں کرے گا کس میں مغرب میں عشاء میں اور صبح میں مطلق قرآ کی بات ہو رہی ہے تو آگے کہہ رہے ہیں کانا کزال زور والا تو ایسے ہی ہوگا زور و اثر میں بھی ایسے ہی ہوگا جو असर میں بھی کیونکہ ہم نے اب ذکر کیا کہ جو فرض ہوتا ہے وہ تمام نماز میں کیا ہوا کرتا ہے مشترک ہوا کرتا ہے جو فرض اگر ایک نماز کا تو دوسری نماز کا بھی وہی فرض کہلاتا ہے پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ میں فرض ہو دوسری جگہ میں فرض نہ ہو واجب میں تو کہہ سکتے ہیں سنت میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک میں سنت ہو دوسری میں سنت نہ ہو جیسے کہ ہے ٹھیک ہے بعد میں واضح ہے مغرب عشا فجر میں لیکن دوسری نمازوں میں واضح نہیں ہے لیکن جو فرض ہوتا ہے فرض کا حکم کیا ہے الگ ہے وہ فرض جو ایک نماز ہوتا ہے اس کو تمام نمازوں میں مشترف ہوتا ہے تو اب جب مد مقابل ہے اس کے نزدیک مغرب عشاء اور فجر کی نماز بغیر خراب کے جائز ہی نہیں ہوتی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فرض ہوا کبھی تو نماز زائز نہیں تو جب فجر میں مغرب میں عشا میں اگر خراب فرض ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ زہر اور جس نے نفی کی اس شخص پر جو نفی کرتا ہے کرات کی زہر اور یعنی زہر اور اثر کے علاوہ میں کیا کہا اس کو فرض کہا اور ان کو کیا فرض نہیں کہا اما مل یار القرا یہاں سے آگے دلیل نمبر نو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی دلیل نظر ہے یہ بھی کیا ہے دلیل نظر ہے دلیل نمبر کیا کہتے اس کو دلیل نمبر نو من کہ وہ اما ملا یارل کرا منسل بل منسل بسلا وہ کہ جس نے کرا کو سلب سلاح نے نماز کا حصہ جس نہیں مانا جا فیض علی کا اس پر کیا ہے, حجت ہے اس نے آگے دیکھیں روایت کو اللہ خدر مغربی کھولے کا لما کانت سنتولا کرنا اس دلیل کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ مد مقابل یہ کہتا ہے کہ مغرب یا کرو فی کلئی مافی قولی فرض کہ مین ہوما الفاظ دیکھیں یا جورو فرزہ کہتے ہیں مغرب اور عشاء کی پہلی دو رقطوں میں کیا کرے گا جہر کرے گا خاصو فی ماں سوا زال اور ان کے علاوہ میں کیا کرے گا سکوت کرے گا ان کے علاوہ میں کیا مطلب مغرب کی ایک اور عشا کی دو ان میں کیا کرے گا اخفاق کرے گا تو اقفاق کا تقاضا کیا کرتا ہے اقفا کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی قیر کرنی ہے لیکن آہستہ کرنی ہے تو یہ خود مخالف یہ کہہ رہا ہے کہ مغرب اور عشاء میں کیا کرے گا پہلی دو میں محرت کرے گا اور اس کے ماں سوا میں کیا کرے گا ماں سوا میں اقفا کرے گا ماں سوا میں کیا کرے گا اقفا کرے گا تو اب جب خود ہی کہہ دیا کہ ماں کے وا میں یعنی پہلی دو کے علاوہ میں اخفاق کرے گا تو جب جہر کے سکوت سے یہ دوسری دو میں جہار نہیں ہے نا تو جب پہلی دو میں جار کیا دوسری دو میں جار کا سکوت ہے تو جہر کے سکوت سے سرے سے قرآن جب ثابت نہیں ہوئی تو اس کا یہ تقاضا بنتا ہے اور یہ دلیل تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح مغرب کی تیسری درکت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی دونوں میں جہار کے ساتھ ہونے سے اصلی خراق ثابت نہیں ہوئی تو اسی کے لیے فراغ نہیں ہونی چاہیے ہم نے دیکھا کل مغرب اور عیشا مغرب اور عیشا کو لی ان دونوں میں خیر کی جاتی ہے اس خول کے مطابق کبھی یعنی دو رقطے میں جہر کیا جائے گا اور مافی مارکیٹ اور کبھی دو کے علاوہ میں کیا, کیا اس بات کا مطلب آواز سے ہوگی ما کہ جب سنت یہ ہے کہ پہلی دو رقطوں کے بعد کت ہے سکوتل جہ رہے اور جہاں کے ساتھ ہونے سے کھابت نہیں ہوئی تو کانند نظر والا کا اس پر نظر کا تقاضا یہ ہے کیا اپنا قدا لے کر سنت ہو پھر ایسے ہی کیا ہو مطلق کیا ہو سنت ہو زہر و اصل میں بھی اگر کیوں کہ لمبا سفر جب جہر کیا ہو گیا ہم نے لکھا وہ قول ابھی ہے تو یہ دلیلیں ہو گئی نو آٹھویں بھی اور نو میں بھی یہ دونوں دلیل نظر کی نظر پر نمبر دس دلیل وقت ربیم اس پوری دلیل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ذکر کیا مختلف صحابہ کرام کا تو ان کا عمل کیا تھا ظہر اور اثر میں دیکھتے چلتے جائیے آخر باب تک کوئی بھی نہیں ہے صرف اور صرف کیا ہے مختصر مختصر احادیث آپ کے سامنے آ رہی ہیں صحابہ اکرام کا عمل ہے جس میں آپ کو یہ پتہ گا کہ زور و ہے جمہور جی کے مسئلے کے مطابق شادی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو سنا زہر الرسر میں وہ کیا پڑھ رہتے ہیں؟ مجید سورہ قاف انہوں نے خطاب کا عمل دیکھ لیا دی آپ نے آپ حکم فرمایا کرتے تھے یا کرا پھل پھل امام سے پڑھے امام کے پیچھے بھی زور اور اثر کی نماز میں پہلی دو رقطوں میں سورہ فاتحہ بھی اور ایک ایک سر یعنی پہلی دو رقطوں میں ایک ایک سر اور پھر اخرگے فاتحہ فاتح کتاب اور آخری دو میں صرف اور صرف کیا سورہ فاتحہ تلی کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ زور اور اثر میں کیا کرے اراد کرے البتہ یہ اگلی بات ہے کہ اس سے چیراک خلف الامام کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کے مستقل باپ آ رہا ہے قیراک خلف الامام کا وہاں پر دوبارہ یہ روایت آئے گی اور اس پر مزید کلام آگے چلے گا فی الحال یہاں پر صرف اتنا ہے کہ کم از کم زور میں کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ پسند کے مطابق زور میں قراک کا ثبوت ملا باقی رہی بات خلف الامام کی انشاءاللہ شاء مستقل باپ آ رہا خراب فرمایا کرتے تھے عبداللہ ابن مسود کا عمل بھی آپ نے سن لیا مرہ مر اور حکیم یہ دونوں داخل ہوئے کس پر محرب الجلی نے ان کو نماز پڑھائی ظہر کی فقرا کہ انہوں نے قاف یعنی پہلی رکت میں قاف اور اپنی کو نے نماز پڑھی اللہ ابن عمر کے پیچھے فخریات پڑھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خیر تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل بتلایا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے ایسے ہی کرتے تھے یعنی زور اور خراب کرتے تھے ابراہیم کہ نے اپنے سے جب تو اکیلا نماز پڑھے تو کہ زہر اور عصر کی پہلی دو رقطوں میں کیا کر بھم القرآن و سورت سورت فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھا کر بفر رقاط ری الحم القرآن اور دوسری دو رقطوں میں صرف حضرت فاتحہ خالف القیت و زید راوی کہتے ہیں بن عمر کے شاکرد کہتے ہیں عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد ملا زید بن صاحب سے اور جاور عبداللہ سے ان بھی کیا کہا خال ابن عمر انہوں نے بھی ایسے ہی فرمایا جیسے کہ عبداللہ بن عمر نے تو گوئے کہ رضی اللہ عمر کا عمل ہے حضرت جید بن شابت حضرت جابر بن عبداللہ ان تمام حضورات کے مسئلے بھی یہی تھے کہ زور وصل میں کرا کرے وی قال حضرت صلی اللہ عنہ وسلم قال حضرت صلی اللہ عنہ وسلم قال حضرت صلی اللہ عنہ عیوب بن عمد سمین قال حضرت جابر بن عمد اللہ انہی قرآن کی زور والاسر کہتے ہیں میں نے پوچھا مقصد ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہاں تک میں خود ہوں کون کہہ رہے ہیں جاوید اب جب تو میں کیا کرتا ہوں پہلی دو میں سورج الفاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتا ہوں اور صرف اور صرف سورج فاتح نے مقصد سے پوچھا سرات کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو اپنی نمازوں میں کیا پڑھتے ہو اللہ تاجر بل کرا جس میں, تم بل میں ہوتے ہو یعنی جن, جن نمازوں میں جارم تیراک نہیں ہوتی تو جب تم وہ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہو ایک تو یا یا نا کہ امام کے پیچھے خاموشی خاموشی اختیار کرنی ہے لیکن جب اپنے گھروں میں ان نمازوں کو پڑھتے ہو کہ جن میں جہر نہیں ہوتی یعنی زور اور اثر تو تم کیا کرتے ہو فقال یعنی کی پہلی دو میں تو کیا کرتے ہیں سورت فاتح پڑھتے ہیں نہ کرو قرآن و ندرو دوسری دو میں صرف اور صرف سور فاتح پڑھتے ہو ساتھ میں دعا کرتے ہیں عبد اللہ نے دو میں فاتحہ اور ایک سورت میں کر نبی صرف سرانن ابن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ مجبور پڑھ لیجیے فا فاتح اور ایک سورت پڑھی جائے افیل اخرفاتے آپ نے فرمایا پھر یو کرا وہ پڑھیں گے اور آخری دو میں صرف اور صرف سورہ قالا عبداللہ نے کیا یہ باتیں کیا کرتے تھے ہم یہ بحث کیا کرتے تھے کہ صورت فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے فما فو کا ذالے کا اکثر میں ظالکہ یا صورت فاتح سے کچھ اوپر فما فوق کچھ اوپر او کما اکثر یعنی <سؤال> <سؤال> جب تک فاتحہ نہ پڑھ لی جائے یا سے اوپر یا زیادہ نہ پڑھ لیا جائے تو اس وقت تک کیا ہے آ, نماز جائز نہیں ہوتی یعنی ہم یہ سمجھا کرتے تھے آ, سمجھتے تھے بحث کرتے تھے بات کیا کرتے تھے بیان کیا کرتے وہ بھی کالا حدت نہ فاد کالا حدت نہ سہاری قال قال میں جس سے پتا چلا اب یہ کالا حرکار محمد اسماعیل میں <سؤال> نے <سؤال> <سؤال> کہ زور اور اثر کی پہلی دو ان تمام کرمل سے پتہ چلتا ہے مام صحاب رحمت اللہ ذکر کیے ہیں اور آخر صحابہ اکرام کا جو عمل ذکر کیا ہے تو کئی صحیح روایتوں کے ساتھ بہت ہی ایک عمدہ عمل آمد ہے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا اور جتنے بھی سلسلے میں آن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ تابعین تاب اس سے نیچے ہم سے لے کر آپ صوبہ تک مام صاحب اکرام اللہ تعالیم کو جزائے خیر دے اور ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازر فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی دین کا کام کرنے کی اور اپنے دین میں استعمال فرما لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ